الحمد لله. الحمد لله وكفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفاء خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعض فقد قال الله تبارك وتعالى كما برد في سورة الحديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يخي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة باللسان يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحما اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورکنا تلاوت سورہ حدیث سے قرآن حکیم میں جو مکی اور مدنی صورتوں کے سات گروپ ہیں ان میں سے چھٹے گروپ کی مدنی صورتوں کا آغاز ہو رہا ہے یہ مقابس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ایک تو یہ کہ پورے قرآن مجید میں تعداد کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے سورہ حدیث سے شروع ہو کر جو ستائیس میں پارے کی آخری صورت ہے پھر سورہ تحریم تک یا جو اٹھائیس میں پارے کی آخری صورت ہے یہ مسلسل صورتیں ہیں دس اگرچہ حجم کے اعتبار سے یہ زیادہ نہیں ہے سوا پارے سے بھی کم لیکن صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے یہ مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے قرآن حقیقت اس لیے کہ ذہن میں تازہ کر لیجیے پہلے سورہ بقرہ، عال عمران سورہ نساء، سورہ معدہ اگرچہ سوا چھ پارے لیکن صورتیں تو چار ہی تھیں پھر سورہ انفال سورہ توبہ دو سورتیں پھر سورہ نور ایک سورت پھر سورہ آزاد ایک سورت پھر تین سورتیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح اور سورہ حجرات یہ دس صورتیں دوسری نمایاں بات ان کی یہ ہے کہ ان میں سے پانچ سورتیں وہ ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے سب لہ یا یسبح للہ کے الفاظ سے تصویر کرتی ہے اللہ کی ہر شہد و آسمانوں میں ہے اور ہر شہر و زمین میں ہے اور یہ تصویر کا ذکر فیل ماضی میں بھی ہے فیل مزارے میں بھی ہے اور فیل مزارے عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے تو گویا کہ زمان و مکان کا پورا احاطہ ہو گیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کی تصویر بیان کر رہا ہے ہمیشہ سے اب بھی کر رہا ہے اور ہمیشہ کرے ان سورتوں کا ایک خصوصی فلم نام ہے جن میں سے وہ صورتیں کہ جو تشویر ہے تعالی کے ذکر سے شروع ہوتی ہیں اس میں شامل کرتے ہیں بعض لوگ صورت الاع کو بھی سب قسم رب کا لیکن وہاں وہ حکم کی صورت میں ہے یہ مسبحات جو ہیں اس گروپ میں ان کی خصوصی شان ہے تیسری بات جو کہ مضامین کے اعتبار سے ہے بلکہ زمانہ نزول کے اعتبار سے پہلے سمجھ لیجئے پہلی بات میں نے عرض کی کہ پرانے حکیم میں مدنی صورتوں کا تعداد صورت سور کے لحاظ سے سب سے بڑا گلدستہ ان میں سے پانچ مصبح تیسری بات یہ کہ ان سب کا بیشت نائے واحد زمانہ رضول جو ہے وہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدنی دور ہے سیرت مبارکہ کا اس کا نصف آخر ہے یعنی سن پانچ کے بعد نازل ہوئی ہے سوائے ایک صورت کے تو آ جائے گی سامنے باقی جو نو صورتیں ہیں یہ سب کے سب بات کی اس سے جو متعلق بنتی ہے بات وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں میں جوش جہاد ذوق شہادت جذبہ انفاق بحثیت مجموعی اس میں کچھ کمی آ گئی تھی یہ کمی میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ معاذ اللہ اس اعتبار سے نہیں ہوئی کہ سابق کے غوق میں اور شوق میں اور جذبے میں کمی آ گئی لیکن چونکہ تعداد بڑھی مسلمانوں کی اور اب اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جو ایماندار ہے ہجرت کے بعد ان کی اس طرح کی تربیت تو نہیں ہوئی جیسے کہ مکے والوں کی ہوئی تھی بارہ برس تک اس اعتبار سے اوسط جب نکالیں گے تو اوسط کے اعتبار سے یقیناً ادھر کچھ اب اس لال کے آسار تھے یہ آج سورہ انفال میں بھی آ چکی ہے فیکم ضعفہ اب تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے پہلے تم ایک مومن دس کاثروں پر بھاری ہو سکتا تھا اب ہم ایک کے مقابلے میں دو کو دو پر فتح دیں گے یہ بات سورہ انفال میں آ چکی ہے لیکن یہاں خاص پر نوٹ کیجئے کہ ان تمام صورتوں کے پس منظر میں وہ اس لال ہے نتیجہ یہ ہے کہ ان تمام صورتوں میں مسلمانوں کو جیسے کہ جھنجوڑا جا رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا سورہ سب میں آپ دیکھیں گے یا مجھے نا مالا تفدور کیا ہو گیا تمہیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو اس سے سورج حلید میں آئے گا ببالک اللہ تمہیں نو نہ تمہیں کیا ہو گیا اللہ پر ایمان پوختہ کیوں نہیں رکھتے ببالحکوم اللہ تر کوفی سب اللہ تمہیں کیا ہو گیا اللہ کے راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے اسی طرح سورج جمعہ میں وہ ازاراؤ تجارت ون فام رو ہی کا قائمہ تو گریف کا پہلو ہے پکڑ کر اور ججوڑا جا رہا ہے اس میں یقیناً روح سخن منافقین کی طرف بھی ہے لیکن بحثیت مجموعہ ان صورتوں میں جو اصل خطاب ہے وہ منافقین سے نہیں ہے مفقین کے موضوع پر ایک مکمل صورت بھی ہے اور سورہ حدید میں بھی اس برف کا جو ہے اس کی پیتھولوجی پورے طور سے بیان کی گئی یہ برف پیدا کیسے ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جو روئے سکون ہے وہ زوافات کی طرف ہے کمزور مسلمان مناسب نہیں یعنی جن کا ایمانچ اتنا کمی نہیں ہے کہ ہر چادآباد اور یہ میں آپ سے ارض کر چکا ہوں یہ فرق تو شروع سے بھی تھا اساد کن الن الماد وضین بے احسان رضی اللہ عموان اس درجے کے لوگوں میں بھی سب کے سب ایک جیسے تو نہیں تھے وہ درجات میں بلند ترین ہے رضی اللہ علوم و رضوان فرق تو تھا اور اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی تو ان درجات کا جب تک کہ آپ لحاظ نہ رکھیں اور نہ سمجھیں تو باتوں میں نہیں آئے گی اس پہلو سے یہاں اصل کتاب جو منافقین سے نہیں ہے یعنی یہ سورہ نساء اور سورہ توبہ اس کا جو رنگ ہے اس میں اصل کتاب منافقین سے ہے یہاں وہ بات نہیں ہے ضعفہ کمزور اس اعتبار سے آج کے مسلمانوں کے لیے اہم ترین حصہ قرآن حکیم کا یہ دس صورت ہے آج کا ایک مسلمان ان دس صورتوں کو سمجھ لے جو گویا پورے قرآن کا خلاصہ اس کو مل جائے گا ایک تو اس اعتبار سے بھی کہ جیسے میں نے ارض کیا نفاق کا مضمون آیا سورہ نسا میں سورہ معاہدہ میں سورہ توبہ میں اور بھی سورتوں میں آیا سورہ کتاب سے شروع ہو گیا لیکن یہ کہ ایک چھوٹی سی سورت ہے گیارہ آیتوں کی اس مجموعے میں سورت المنافقون وہ خلاصہ ہے اس پوری بحث کا ایمان کی بحث تو مکی صورتوں میں دو تہائی قرآن مکی صورتوں پہ مشتمل ہے اب اس میں تذکیر میں اعلیٰ اللہ جو ہے وہ نکال دیجئے تو ساری بحث ایمانی ہی کے تو ہے توہین کی آخرت کی ماد کی باس بادل موت کی رسالت کی اتنی لمبی چوڑی بحث کو سورج تغام 18 آیات پہ مشتمل ایک صورت ہے, ہے واقعہ یہ ہے کہ خلاصہ نکال دیا گیا اتن کشید کر کے رکھ دیا گیا تو ایک تو اس اعتبار سے بھی کہ اگر ان صورتوں کو سمجھ لیا جائے تو پورے قرآن کا خلاصہ سمجھ لیجئے کہ ان میں موجود ہے سوا پارا ہے سوا پارے سے بھی کم ہے اور دوسرے اس اعتبار سے کہ آج جو ہم مسلمان ہیں تو ہم تو در حقیقت نسلی مسلمان ہیں کہ ہم چونکہ بائی ایکسیڈنٹ آف برتھ ایک حادثہ ہے یہ ہمارے لیے اس میں کوئی فیصلہ تو نہیں تھا کہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوں گے اس بات مین آف اوور چوائس اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا مسلمان ماں باپ کے گھر تو ہم نے اللہ رسول آخرت نماز روزہ یہ بچپن ہی سے سیکھ لیا لیکن وہ ایمان قلبی یقین والا ایمان وہ تو شاد شاد ہی کسی کو نصیب ہوتا ڈھونڈ اس کو چراغے روکے زیوا لے کر لہذا ہماری عظیم اکثریت اس وقت منافق نہیں ہے ہم دھوکہ دینے کے لئے تو نہیں ایمان لائے ہم الحمدللہ منافق منافع اس معنی میں نہیں ہے. تو ہماری عظیم اکثریت جو ہے وہ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے جو سورہ حجرات میں ہم پڑھ آئے ہیں کالت لارا وہ آبنگا کلم تو میں لوگ کو لو اسلم وہ لمبا یا اور وہاں میں بتا چکا وہ منافق کا تذکرہ نہیں ہے اس لیے کہ آگے فرما دیا ون تو تی اللہ و رسول اللہ یل کو مینا والا حالانکہ بڑے بڑے بہت بڑے بڑے علماء بھی اس مغالطے میں مبتلا ہو گئے منافقین کا تذکرہ وہ نہیں ہے وہ مسلمان کے جو مسلمان ہیں بچ ہیں مسلمان چاہے اس وجہ سے ہے کہ پورا قبیلہ اسلام لا رہا تھا تو چلو بھائی اب چلو ہم بھی ایمان لے آتے اور چاہے اس وجہ سے کہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے وہ ڈفرینس نہیں ہے لیکن نیت دین کو دھوکہ دینا نہیں ہے. اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لائے تھے وہ منافق تھے لیکن وہ لوگ کے جن کے دل میں نہ تو مسمت طور پر خلوص والا ایمان تھا اور نہ ہی کوئی منفی طور پر کوئی نفاق تھا اتنے بین بین ہماری اکثریت انہیں پر مشتمل ہے لہذا ہمارے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کا جامع ترین اہم ترین حصہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ جس میں نے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا بار بار حوالہ دیا ہے اس گروپ میں سے اس کی کئی صورتیں پوری پوری شامل ہیں اس کا جو چھٹا حصہ وہ صرف سورہ حدیث پر مشتمل ہے جو ابھی ہم شروع کریں گے باقی سورہ جمعہ سورہ سب سورہ منافقون سورہ تغل پھر سورہ تحریم کا یہ ساری چیزیں ہماری یعنی تقریبا پانچ کارے بند صورتیں ان دس میں سے ہمارے اس منتخب کے ساتھ میں شامل ہیں ان مصبحات میں سے بھی سورہ حدیث جو ہے اس کو کہی ہے کہ ام المسبحات مصب ہات اہم ترین سورت بلند ترین سورت اور میں تحویسن لے میں ارض کر رہا ہوں کہ بارہا میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم اس پر ہوا ہے کہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے یہ سورت مجھے عطا فرمائی ہے اس پر میرا غور و فکر سوچ وچار ففٹی سے شروع ہو چکا تھا آج سے چالیس سال سے بھی پہلے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے انشراہ دیا اس صورت کے بارے میں اور اس کے حوالے سے اب اس کے دوس میرے پندرہ گھنٹے پر بھی ہیں اس کے بھی کینسل ہیں بھی ویڈیوز ہیں ظاہر بات ہے کہ اب مجھے اس وقت ایک گھنٹے میں اس کو مکمل کرنا ہے اس میں جو مباحث ہیں عظیم ان میں سے تو ایک, ایک چاہتا ہے کہ عظیم لیکچر اس پر ہے بہرحال آج جتنا کچھ بھی ہو سکے گا ہوگا باقی تو یہ کہ چھ گھنٹے کے بھی شاید ہے یا پانچ گھنٹے کے کیسٹ بھی ہیں اس کے اور یہ کہ پندرہ گھنٹے کے کیسٹ بھی ہیں اور ویڈیوز بھی ہیں گانے پر اس کے بارہ چلیے بس اس لیے تفجیت کافی ہے اس سے زیادہ وقت ہم سرف نہیں کر سکتے سب بہل اللہ معافی سماوا تیو اللہ تصویر کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شہر جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے بہو العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا آگے چل کر دیکھیے گا کہ اس میں پھر اضافہ ہوگا سب بح اللہ ہے معافی سباواتے ومافی لوگوں گی اور پھر رائزہ یو سبھی ہونے معافی سماواتے والوں پھر آئے گا سبھی ہونے معافی سباواتے ومافر لوں گی تو یہ مضمون جو ہے ان صورتوں کا بہت اہم ہے یہ تصویر سے مراد کیا ہے ایک تصویر تو وہ ہے کہ جو ہماری سمجھ میں آتی ہے میں نے پہلے بھی ارض کیا تھا کہ تصویر کوئی ہو تو وہ مصور کے کمال فن یا اناڑی پن کا گویا کہ اپنے زبان سے اظہار کر رہی ہے آپ دیکھ کہہ دیں کسی کہ اناڑی کی بنائی ہوئی تصویر ہے یہ کہیں صاحب کسی بڑے ماہر فن مصور نے بنایا گویا کہ تصویر اپنے مصور کے کمال فن یا اس کی عدم مہارت پر دلالت کر رہی ہے اگر کمال فن پر کر رہی ہے تو گویا کہ زبان حال سے وہ تصویر اپنے مصور کی تعریف کر رہی ہے اس معنی میں کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود سے گواہی دے رہا ہے میرا پیدا کرنے والا میرا سانے میرا خالق میرا باری میرا مصور ہر عید سے پاک ہے ہر رقص سے پاک ہے ایک ہستی کامل ہے اس کے علم میں اس کی قدرت میں اس کی حکمت میں کہیں کوئی کمی نہیں یہ تصویر حالی ہے زبان حال سے اور جیسے کہ سورہ منی اسرائیل میں ہم دیکھ آئے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہر ایک شہ کو زبان دی ہو سورہ حامی مسدہ میں بھی الفاظ آئے ہمارے ہاتھ پاؤں کہیں گے ار یوم تکا نواہی الکا کل نشے آج ہمیں اس اللہ نے زبان دے دی اس نے ہر شے کو زبان دی ہے ہرشے کی بھی زبان ہو سکتی ہے اور سورہ منی اسرائیل میں تھا منشی نظام ہوگئے ہم دہی ولا کے اللہ تو زبان حال والی تصویر تو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے ہو سکتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہوتا ہے ایک کوئی دوسرا پہلو بھی جو ہماری سمجھ میں بال اتر ہے محمد عزیز الحکیم یہ دو اسمان تعالیٰ کے بار بار آئے ہیں بہت مرتبہ ہیں اور ان صورتوں میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے بہت تکرار ہوگی کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ دو اسماء جو ہیں اس اعتبار سے ان کا دوڑا جو ہے مانوی اعتبار سے بہت اہم ہے العزیز وہ ہستی کہ جس کا اختیار متلق ہے. لیکن ہمارا تصور یہ ہے کہ جہاں اختیار زیادہ آ جاتا ہے کرپشن آ جاتی ہے چونکہ پولیٹیکل سائنس کا تو ایکچم ہے یہ فارمولا ہے اتارٹی ٹینس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ اتارٹی کرپ ایبسٹلی لہذا ساری جو کوشش ہوتی ہے دستور بنایا جاتا ہے چیکس اینڈ بیلنسز جہاں اختیار ہے وہاں پہ کوئی چیکس اینڈ بیلنس بھی ہونے چاہیے اللہ پر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو ہی نہیں سکتا کس کا ہوا تو وہ اختیار مطلق العزیز اس کو بیلنس جو شیک کر رہی ہے. وہ الحکیم بھی ہے اس کی حکمت بھی قابل ہے اس کا کوئی فیل اس کا کوئی فیصلہ اس کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں یہ دونوں گویا کہ ایک دوسرے کے ساتھ الگ عظیم الحکیم لہو ملک کو سماواتے والد کیونکہ اس وہ مبارکہ میں خاص طور پر دین ایک دین کی حیثیت سے کہ جس میں ایک نظام پورا نظام زندگی آئے اور حکومت بھی اس اندر شامل ہو اللہ کی حکومت لہذا یہ سانے جو ہے خاص طور پر نمایاں کی جائیں گی لہو ملک کو سماواتے والد اس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی پادشاہی جو ہی وید وہی زندہ رکھتا ہے وہی مارتا ہے وہ اعلیٰ کل جو شعیب وہ ہر چیز پر قادر ہے اس صوبہ مبارکہ کی پہلی چھ آیات میں اللہ تعالی کے اسماؤ سے فات کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ پورے قرآن میں اس اعتبار سے منفرد ہے کہ بلند ترین سطح پر انتہائی جامعیت کے ساتھ فلسفے اور منطق کی بلند ترین سطح پر لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے میں تفصیل میں جا سکوں تیسری آیت اس کی وہ ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا امام راضی کا قول کہ آ کھڑے ہو گئے اس مقام پر جیسے کہ خوف دیکھ دا ہو انسان بہتر ہو وخر و ظاہر واطن وہ پل شی نالی وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے کیا ہے اس کو وہی وہ ہے پھر یہ کیا ہے غالب کا بڑا پیارا شیر ہے جبکہ تجھ میں نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ یا خدا کیا ہے وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باتیں یہ ہے وہ مقام جس پر کہ آ کھڑے ہو گئے امام راضی ایلم من نہ خبردار خوشدار کے رہبر گمے تیزست قدم رہا ہوشیار ہو جاؤ تلوار کی دھاک پر قدم آ گیا ہے تمہارا یہ ہے وہ مسئلہ جس کو ہمارے بعض خفیہ وحدت الوجود سے تعبیر کرتے ہیں لیکن یہ فلسفے کا مشکل ترین مسئلہ ہے واضح وجود کی ایک تعبیر وہ بھی ہے جو کفر ہے شرک ہے اماوس جس کے کفر و شرک ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں لیکن یہ کہ یہ عام لوگوں کی سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں میں نے امکانی حد سمجھایا ہے اور مجھے اطمینان ہے اور مجھے اس کی صدر حاصل ہوئی تھی پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب سے ایک مرتبہ انہوں نے میرا اسی صورت کا درد سنا انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے پچاس سال ہو گئے اس وادہ وجود کو پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے لیکن تم نے اپنے ایک اس ڈر سے قرآن میں جس طرح اس کو وعدے کیا میں آج تک نہیں کر سکا یہ الفاظ تھے پروفیسر یوسف سلیم کشتی صاحب